اس سویت شرکت کرنے والے مسلمان بھائی اور السلام علیکم بحان اللہ تعالیٰ اللہ بڑی اس حاضری اور ساڑی خدمت قبول آمین de ahí sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. گلتے جس باوجود <coughs> بیان کرانگ کرونا جیڑا ہے یہ آسمانی بماری نہیں سائنسدانوں نے شیتانہ نے چھٹی جی فصلیں وائرس چڑھتے ہیں بند چڑیا بیماریاں تو بہت چھڈتے ہیں لیکن یہ بیماری میری چھن دن بڑے بڑے لانتی مقاصد سن اس واسطے چٹی مسلمان ایمان اور عقیدے بالکل ختم کر کے کافرہ عقیدہ اور پیدا کرنا یہ انہاں دا مقصد لیکن جی جی بٹھیرا بولی تے لگ جائے شکار پہ شکاری دی بولی سے بٹھیرا لگ جائے تیتر لگ جائے اصل دی بولی تے لگ ہیں واستے ان بڑے ہی اعتماد کم کرا لیا اسی مسلمان سن سا کی دیکھتا کس طرح مسلمان بندے بیٹھے سے این گل ضرور سمجھو اللہ پاک نے پاک بندے بنائے پاکا بنائی ہیں بنائی ہیں کہ تاکہ انہوں کو آؤ اپنی اپنیا نہستان اپنے شرف اپنے عذاب دور کراؤ سبحان اللہ اللہ دے نبی اللہ کے وری اللہ دے پاک لوگ اللہ سونے دیا پاک تھاواں پاک نشانیاں پوروت کر دیا جی کابت اللہ ہو گیا روز رسول اللہ ہو گیا مسجد ہو گئی مدرسے ہو گئے خران ہو گیا حدیث ہو گئی یہ جو کچھ یہ عذاب نے دزاب دیتا ہے پرور دگار نے پھر سمجھو پرور پروردگار نے پاک بندے پاک چیزاں پاک نشانیاں برکت والی چیزاں برکت والے بندے برکت والیا نشانیاں اس واسطے تعینات رکھے تاکہ بندیا دیا نہستہ یہ سدکے ٹال یہ ساری تعینات نہوست ٹال سکتی لیکن خود منہوس نہیں ہو دے بندے منہوس ہو سکتے نہ کعبے نو کروڑاں بندے چوم کروڑاں بندے کعبے تو بماریاں دور ہاتھ لا کے سمن کعبے دے اندر نوشت نہیں آ سکتی کیونکہ کابا خوش نہیں نو اللہ پاک نے برکت اور ہمیشہ اس برکت نا سونے نبی ہیں سونے پاک بندے اس برکت رکھی انہوں نے برکت بداوال گٹ نہیں سک ول آسے من اولا فرمادہ مابوبا تیرا ہار لمحہ ہار گڑی پہلو چی چنگی تلور برکت رحمتہ ود رہی سمجھ آئے کوئی مسلمان دی تاریخ پٹ کے دیکھو سدیا سوا لکھ نبیاں ہر دور دے کا دا قیمت رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو جو رحمت والی چیزیں آسکر بنائی یہ دکھانف علابوں میں پریشانیاں یہاں دے نیڑے ہونا یہ سکھ کا سمان یہ مسلمانوں دا پکا کیدار ہےچیچ میں ساتھ نے بابا فری تکلیف نہیں جی طاقت ہے تو مدی شریف پہنچ جاتا ہے مکہ شریف قرآن پڑ لو قرآن وسیلہ بڑھا مدرسے تالبل وساد لوگ طالب منو صاحب قرآن پڑھ دیا جی سارے گھروں لحکا جی ہے سچی بیماری تخصد جمے کی بھی ہوگی اللہ کی بالگاہ اللہ کی بالگاہ رجو کرتے ہیں اللہ کی بار گاہتے اللہ بنایا جب لا اللہ دے بندے کٹھا کرتے ہیں نہ اللہ کے بندے وکرا کرتے ہیں نہ اللہ دور ہے سمجھ سچی میں میرے پینتی سال ہو پہ میری سال میری سال میں کدی دیکھا سوائے کرونے جی میں زندگی دیکھا کہ مسلمان اللہ کے گھروں پہ ہو گیا رب دے بندے تو بج گیا ہو گیا رب دان تو بج گیا ہو گیا رب تو بج گیا ہو اللہ کے دربار کو فاجیاں ہوگی فقیران کے تو کو فاجیاں ہوئی کعبہ چڑھ دیا روزہ رسول چڑ دیا کسے بندے اللہ کے کول جا کے دعا کرا چڑ دے کیوں کدھر سانوں نہ نقصان پی جائے کدھر ابھی نہ مر جائیے کدھر ابھی نہ بمار ہو جائیے کدھر سان چپڑ جائے, جائے؟, جائے؟, جائے؟, جائے؟, جائے؟ یہ میں پنجا سال کریب تک کسی ویک بولتے نہیں تھوڑا جا وکر جکاوٹ سنگھ بہت, کے آلہ آلہ آلہ بہت ہے. گیا میں سبحان اللہ میں سو رات بجے ستا سو اٹھیا نو بجے تک پھر چھٹ ستا اتوں پھر پڑھا شروع کیا بسر گیا گڈی چ گیا اللہ وہ آیا چار سوتا گیڈی رست جایا پھر گڈی چ پڑھا لگا تو ہوں سور فرا بھی لوگ تستی بالکل بنیا ہے اس کو بھی اگر تھی سست ہو جاؤ اور بستر پشا کے اتنے لمے پی جاؤ میں بڑا شکوا نہیں کرتا Allah <laughs> Allah سورے بہت دیر کر تو تو سچی دسیا آپ اپنی عمر ایک کام کدی کا ویكن جی کل ہو رہے ہیں سچی سو میں ایک گل کرنا میں چیلنج کر کے گل کرنا کہ مسلمان تو مسلمان رہے جڑے کافل لوگ ہوتے سن قسم خدا بھی اللہ کا قرآن نہ رہتا وہ بھی بج کے اللہ کے پیاروں سن اللہ دے پیاریاں تو دور نہیں سنی ویڈی گری مسلمان تو مسلمان یہ اتو تھی آپ اندازہ لگایا جی کہ اب کافر کی بلاوج مسلمان کی ہے بلاو لانسیاں نے کلما پڑھنے والے کی بلا بنا چڑیا اللہ میں کافران کی گل کرنا پیا کہ عزاب کافر بھاج آج کے او دے اللہ کے رسولوں نبیاں گول سن دعا کرتے دے دے اللہ پک اور اس گلن میں میں بیان بھی اللہ دے قرآن چکا لگا سورت سنو پہ اچانک بار کچھ دس سورج آ سورت آیا تم پر ایک سو تی, تی، ایک سو چوتی چو گل کہ ہو رہی ہے دی قوم مصر دائنسدان سن اور وائنسدان سن مصر کے فراؤن ایڈے وائنسدان دا. دے, دا. دے بنائے احرام مصر عمارت عمارت نے مصر اللہ بار. دان اج دے سر مار مار تھک گئے انہوں نو پتہ نہیں لگ سکیا کہ یہ ہوئے. ایک ایک پتھر تھا جڑا ایک ایک اٹلی تھان سے تھا تھا اٹ کی تھان سے تھا جڑا ایک ایک پتھر استعمال ہوا ہے او پتہ نہیں دس دے سر کنے ٹن رہے تو او آیا کل ہوں دان حیران نے بھی اہم دے بنا ٹرالے <تصفح> <تصفح> اہ پتھر چک لے پارتوں کے فلانوں تو وہاں کوئی ٹن پتھر چک چیا کے بنا یعنی اندازہ لگاؤ ہوں اجے سائنسدان کی بلا لوگ یعنی ادے بلا نے کہ خود بلیس بھی سڑ کے سر فر کے بیٹھے کہ تھی میرے بھی استاد لیکن یہ حیران نے کہ فراؤن کی بلانسی کہ کی عمارت بنا گیا جیسا موسا اسلام ٹکر لی موسا علیہ السلام اللہ کے رسول ٹکر لیگ نے ہیٹ اسے آزاد دیتے انٹ ہوتے آئے سب آیا دوسرا ٹھیک یہ ٹھڈیاں جہیا بچوں رہی ہیں تعلقات پتہ نہیں آئی ہیں نہیں آیا ادھر ادھر لنگ گئی منشر بعد سارے پاکستان تقریبا میں چکر بدلا واگا شا جڑیا دا وہاں سے آیا پھر سنیا دا آیا سنیا دا کم قرآن بعد پڑنگ پڑھا پہلے مطلب سنیا کا فصلیں تو سنڈیاں نہیں لگتی یہ فراؤن کے قوم دے لگنی. مسلمانہ نہیں لگنی. جی. مسلمانہ پر دیا فصلوں لگی مسلمانوں کی فصلوں نسل لگتی جی مسلمان پچھے سدیاں فصلیں کھڑی نے فصل تھوڑی باوے نکلتی تھی پیداوار تھوڑی وہ بجلی لگی تو سنڈیاں نہیں چل سنڈیاں کا لابھ آیا وان سنیا سنگی یہ ہوں پتا نہیں وہ سنڈیاں کا کوئی نام ہی ہے سیکھی ساڈیا بھی نام ہے کسی کو کہہ دمریکن سنڈی کسی کو کہہ دشکری سنڈی جٹ بننے میرے بہت سا جاڑے او یہ ای لشکری سنڈی کی شکل کیونکہ ویكھی کہ تے کو نہیں ہونی سچی سرکار کوئی مہی لیا یہ سننے کی شکل نہیں ہوتی کچھ دیکھی لشکری سنی فوجی سنی لشکری لشکری فوجی فوجی سنی امریکہ سنی وہ کی یہ نام لین بارہ نام نہیں دسے تھے تو پھر انہاں پرانے ایک ہوب آیا ڈڈو ڈڈو ڈڈو ہر پاس کھانوں ڈو فصلہ فصل ڈو ڈو ڈو پھر عذاب آیا خون دن اللہ کا قرآن سوڑا فرمانے پارسل نہ میڈک بھیجے خون بھیجا آیات آیا تک اللہ فرد آدھا بھی ہیٹ اٹھے یہ عذاب آئے تو ہٹ اتنے آئے فصل بھروارو جرم لوگ لیکن آپ اگلی گل آکڑے سہی صحیح پر دگار بھی آکڑ توڑا اللہ فرمانا وہ لما واقع جس وقت اگاب پہ سی کی کہنے سن سڑ سڑ سڑ کالولہ جسے انہوں نے عذاب آسا تے اکھ گئے آڑ کے, کے کی کہنے لگے آگے تو موسا قالو یا موسا اوسا تو آپ اک گئے ہے کافر تھرک موسیٰ موسا اسلام کے دشمن منقر سنسن کافر ہونے کے باوجود انہوں پتا لگ گیا جی بچ تو موسا کے کول جا کے بچ ہیں اللہ کے رسول تو دور رہ کے ایسا بچ نہیں سکتے لکھ لکھ لے ہلبے کریے لکھے ترلے ہر بے نہیں بچ س دما عن ان اے ایموسا اپنے رب پکار اپنے رب دے واسطے دعا کر اپنے رب کو سڈے واسطے دعا یاد کرا جا نے اللہ نے واقعہ یاد کرا اپنی دع د رب نے تیرے جڑا وہ ہے جہرا وعدہ رہتا ہے تیرے موسا تیر میں ایسا بنایا ہے اس واسطے بنایا ہے جڑا بھی, دکھی، کافر بھی ہوئے گا، تیرے کا کے جاتے ڈگے گا تیری دعا دے سدکے میں کافرا بھی عذاب ٹال پیا سار سار. و یقین سی. اے اللہ نے ساس واضح کیتے ہیں یہ سارے ورگا نہیں ارگے نہیں یہ سڈے ورگا نہیں ارگے نہیں اللہ نے اللہ سونے لارے دیا ساس گلا یاد کرا پرور ناڑا تیرے وعدہ کیا جا میرے کو آئے گا تم معاف کر دے گا کہ میرے کو یاد کربا تیر کھول کے بیٹھا رویری ٹھکرا نہیں دس ہو کے سنسول کو چلے جائیے عذاب ٹل جائے اللہ نے خاص گلا یہ کی خاص وعدے کیتے اس لہذا وسیلہ نے جگہ جگہ وسیلہ نے انہوں کو جا کے دعا کرایا ٹل جائے گا وہ ایمان دسی ہو اللہ <سؤال> کا دوران ہے یہ کچھ وسیلا ہوں جداخا لی اجمیری دربار سے جان معلوم ہوا جی کہ جی وہ وسیلے نہیں کوئی وسیلہ نہیں اصل گل ہے بچے پورے سورے پر نہ یہ قرآن کوئی ہوتی جاتی ہے قرآن <تصفح> مائی مائی جانب جانب اللہ فضل و کرم لا کسے نو بھی بہالوی اجازت پیش کری اللہ جا فرمایا گردو کی واقعہ پہ جا کو اصل کرم کروں گے تو وسیلہ یہ ہوئی یار بولو دلوی گران تو پتہ لگ گیا اور جہاں نے پنج منخیا بہت آئے سن وہ پتوں آک کے <سؤال> آج دے ایسے جی سکول بڑے پیار مجھے اپنے چلو آ کے منہ ہاتھ منہ ہاتھ لگا دھو نک لگ ہاتھ لگا دور ساب کو بند کرویل بھی بند بند <تصفان> اپنے دم جاڑے بھی بند یہ لا دو گی ڈنڈے بارہ بیٹھ کے کھیل چکا گلا اے <تصفان> <متدع> لگے <سؤال> لڑو <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> موسا لائک جی تم عذاب ڈال دکان میں کشو تے تو آزاد ڈال دوسا اگر تے تو عذاب ڈال دے سچی دسا جی آزاب کون ٹال گا وہ کی کہہ رہے ہیں بولو تو صحیح کشف اگر تال تور کرنے سڈے تو آزاد ہٹا دے دیں ہٹا تو کیوں اگر کوئی آخ یار کافر کافر پر اللہ نے رد تلا نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں بکواس کی گلط بندے نہیں آخر ہمیشہ یاد رکھو اللہ سونا پچھلیاں انکار نہیں صرف نقل فرمائیے پرانے آتی بلا ردو کدا لیا بلا انکار لیا پتہ چلیا اللہ کے نزدیک یہ گل بالکل ٹھیک سی لگے کشب سگر تالنے میں تو ڈال پتہ لگا جیڑا درو تاج پڑھ داچرہ والمرض ہزور ول اللہ کہ حضور دی شریف بلاوا ڈال دی وبا ڈال دیے دیئے بیماریاں ڈال دیئے درد ٹال دیے ہزور ٹالن صرف قرآن خبر کا آخو خیر مناؤ شرما کرو نہیں تو میرے خجر سلام کی لڑ نہیں میری ہی کافی میں آلہ حضرت کی سنت سے شرد کرنا جڑے اس کا دشمن نے غیر مذہب نے خیر نالو خیر نالڈے چلو آلہ حضرت کرم خون خار کجر تھی چشتی کی زبان خون خار موسا تم از جا کے بندہ آخ نا داٹا ہزیری داتا پتر یہ ترا نالوں سان پورا جے جی علیہ السلام دے سامنے میں رو بھی چوپڑا رب بھی چوپ وہ بھی چوپ نبی بھی چوپ رب بھی چوپ جا بولے بول رہے نہیں جی سرک کر رہے رب بھی چپ چسول بھی چپ چل قرآن بھی چپ چلو پھر قرآن چی اول قرآن چاہیے سڈا رسول بول پی ہوئی سڈے رسول بھی چپ چے رسول بھی چپ سارے مسلمان چپ سارے ولی چپ سارے محدث چپ سارے امام چپ چاہ بے ویا گیا جڑا میں بول گیا کہ شرک سرک سرکلا شرک بے وا کہ جرو اللہ نے ساریا گلان بکا چڑیا اصان کے پھر کے دربار جلا کرتا کر کے میرے حضور تاج بارے گول رہ پے آ مطلب یہ تیری ٹالے لے نہیں دے سکے گا فرمایا شرک سرک چوکی کھڑی میرے علی شاہ فرمایا سبوت دلتے دلتے ناچی چا... نا اگر اللہ ہوں گل سمجھو آپ موضوع چھڑ کے بیٹھے ہیں کہ کافر لوگ بھی ازابا اللہ سب کے پیارے کو ربر پہ پڑھتے انہ کے بوہے تو پیچھا کڑے نے کابا بھی باندھ پانتی کڑے رب دسول بھی باندھ دیتے دربار بھی باندھ پانے بولتے نہیں مسجد بھی باندھ مدرسے بھی باندھا بولنے ہوں نہ پیچھے چڈیا یہ کام اللہ کے پیاروں کے کول ہوا نیڑے جان والا کام نہ پیچھے چڈیا مسلمان نے دور کم. نا کیتا کام نہسلمان نے نہ کیتا کافران نے ہوں کافر بھی کیڑے کہ میں سر اپنے گھروں کو سچی بس. نزدیکس کی پڑے گی بولتے نہیں ہاں کہلکی آخو گے نہیں اس اللہ پوچھنا آتے ہیں ناڑا اتوں دنیا اپنی بچاؤ اسلام دا, دین دا خدا دا نام لے رکھے اندروں کنجر چپ چا من کروے ہر شاید کوشش کرے بھی کچھ نہیں نہ رہے وہ زندگی شیرا نہیں جا سکول بنا رہا نا جی جنس بنا رہا اللہ کے گھر بھی ہے وہ بھی وہ بھی گیا کوئی ہو گیا ہو گیا مسلمان سمبے بیمار ہوتے ثابت نہیں کر سکتا امتی بیمار ہوا رسول ہٹ گیا آئی آئی رسول بیمار ہویا امتی ہٹ گیا امار. اگر تاریخ کے اندر مخا دق نک بڑھ گیا مجھ بھی چنڈی کچھ نہیں گیا مجھے پڑھ لے ہوا ایک کام خود شم کیا کا مردوں تو سب سے رسول پاک بار ہوتی آخر ہزور تو, حضور تو بیٹھے آج کل حضور تو بماری خالی نہ چڑ جائے سسم آزاد کر گیا نا کہ قبضہ قدرت میری جان ہے ایسے سمجھ پورے پاکستان ہے پوری دنیا چوضو لا کے پھیلایا ہے مزا لے جی نے کوئی مائی دلالوں آخو مسلمان میں کافلت نہ کرو لگتی ہے شرم کرو خدا دسلے سمجھا گیا قرآن بولو بولو چکا بپار کسی کس بماری کا مریض وہ قرآن چپ کے ہوں رکھ لگتا ہے کیا دوسرا مسلمان یہ ہاتھ نہ لے کہ ہوں ہاتھ لا گیا یہ خود قرآن نوج ملا بمار ہو گیا جاندر نو سکا گیم ہاتھ لایا مسلمان تے یہ سمجھتے رہے ساری دنیا جو قرآن ہاتھ لا لا کے سفاو منگے یہ جان گیاں <laughs> ہاتھ نہیں اللہ ہوں تو یہ ہاتھ ہے قرآن ہاتھ نہ لا کی آ نے والا ہاتھ لا دیا بدھ مند سنگھ ہوں اتے میں گل کر لگا یہ نق وڈ کیا نق وڈ اتنے سٹانا جیسے واپس لگنے سنیا ہونا بڑی احتیاطی تدبیر سنیا انہیں ایسوی پر عمل کریں ایس او پر عمل کریں ہاتھ نکھ ہاتھ لگے کسی لگے ہاتھ پریشانوفیسر ڈاکٹر وہ منع شاید اوپر کی کرنا ایسا کرو تو فورن ایسے کرو رفورا ہاتھ ہو کرونا نہ ہو رہا ادھر لکھے سچی دسیا جائے یہ ہر چکا باب بند رالا رسول بند مسجد بند دربار بند مدرسے بند قرآن بند آج کیوں کدھر چمبڑ نہ جائے دے میں یہ دسیا جائے کہ جیڑی ہے سبزی منڈی ہر شاید بند ہو گئی بھی چمبڑ نہ جائے اتوں سبزی منڈی کیوں کھلی ری سچی سچا جی سارے زمانے دا گند پلاس تو منڈی چ ہو گئی ہیں سبزی منڈی میں جنوب یہ ڈینگی مچھر پہنتے ہیں وہ سارا اتنی ہوتا ہے کھوتوں کا موتر اتنے گھوڑیا کا پشاب اوی کرونے والے اوتھی ہر بلا اتنے اتنے جی سبزی آن لگتا گٹر گٹران تو آ پورے انڈیا کے ختری سکھ انہ کے کلونے ہر بلان کا بوتری ودے تیار ہوتا ہے آلو ملگی جا کرونے کے منترا آلو تیار ہوا پروفیسر پوترا بھائی مان کمی شرم نہیں آتی کرونے کے پشاب کا تیار ہوا آلو جا تو پھیلی جانا تین کوئی کرونا نہیں چملنا اس لیے بات شریف سج دنڈی بولو بولو بولو <holdun> کہ مرو کتنے مرو ہاں پاک تھان ہے کھوتے کا بوتر مریا ہوا ہو سکا کھوتے کے پشاق اس ہال ہو جانم سب تو تھلے آئی آلائی کہہ دن ہسفل کہہ وی جانم میری درگاہ نہیں سمجھی خسرا سی وہ کچھ وہ آیا مولوی صاحب کو دعا وہ مولوی صاحب خسرا پڑھیا کچھ جانتا سی فارسیپیٹ کہ مول صاحب یہو جی تھان دے تے نیک جانتے کرونا زج نہیں آیا کرونا نہیں آیا اللہ تو بدزل کر دوں دین مسجد تو کابے تو رو دے رسائے سا مسلمانوں کا کی Rahmat ghaa <laughs> مسجد بندی کاؤدا باندھ دربا کرونے کا خطرہ بڑا کوئی سلامتی ماری ہرکی اللہ چار چلا سلام یہ بھی نہی چڑا نے وہ دل ڈکن آیا بیٹھا میں پر خدا رسن ایجبے چر اس گل کا کوئی بندہ منکر ہوگا کہ میں گلط آخ گیا کھڑا ہوتی کنگاہ کرتی سچی دسیا گل مسلمان منڈی والی گل جی ہے کبھی اگر کوئی آخر ڈاکٹری نے فلانے ڈاکٹر کے فلان انہوں ڈاکٹر مر گیا منڈی دے کر جڑے سبزی توڑ والے نہ ہاتھ دھوتے نہ سب ہر افسوس اےٹو پہ یہ دیکھنا چاہتا سر یہ ٹھک رب ہسل دستا رب کوئی نہیں مانگتے چڑ دیا گے آئی تو شہید شہید <multaktion> <سارة؟ اسلام> <multaktion> <multaktion> <multaktion> اور مسلمان بنتے ہیں آلو نے شہید ہوں اتنے شہادت بڑھنے اس تو زیادہ <multaktion> نہ وقت نہ سرور لے جی سچی گل ہے وہی وجہ یہ پوری پرے چھ فٹ کلو گیا دھا ہو گیا مسیفے اگر صحیح پرہیل چاہتے جی نا تو میں تریقہ درسا بچوں جنگل جنگل ایک ایک کلو میٹر دور کلا لگا ہوگا ایک کلو میٹر کٹو اگر کٹ کیا تو ہو سکتا ہے موڑ فون کا ہرا بھی ٹھیک نہیں یہاں کے کلے بچے ہوں بھیہ سن پیار میں یہ جی بھائی بندے نے کرونا من بارے سچی دریا مطلب اللہ <laughs> اللہ سونا سونا سانوں ہزور جوڑے پاک کا سب کا مسلمان و اسلام میں سارا بے شک لین گھوڑا فڑا دیں گے گھوڑا لینا جاؤ کھوتا فڑا دیں گھوڑا لین آئے سرتا یہ آپ بھی دے نہ تو انگریز کافر لوگ لانسی کا گھوڑے کھوتے گھوڑیاں کری مجھے That's uh -huh. to me money you یہ بہری زبان سڑا دینا بے بسم اللہ بہانے اب نے بہت کی لوگ نے جیڑا دوڑے سو خطا کا مسئلہ ڈاکٹر وہاں کلیا جاتے اللہ ہو سر بدنی محمد خرید کیا बैठो बैठो बैठ जाओ भाई बैठो बैठ जाओ ठले बैठ जाओ ठले ठले ठले भाई भाई पहले अगले बात अगले बात यार जो बस जो गया है दुनिया के हाथों में دے دا دا. دا. دا. دا دا. ساڈا کر سکتے ہیں وہ جی کرونے والا ایمان برباد کر دیتا ہے اسی طرح پولیو دن جانب میری گل سمجھ آج نہ پڑا لا کر تین دین میں چبر نہیں ہوا پڑاؤ کوئی اتنے دکے نہ کسی نے مال پڑا گے سویرے تھانے ادر ہونا گل سمجھنے تک نماز نہ پڑھاؤ تین کا کوئی کام نہیں کرکے کوئی تین پر آگے تک نہ کر نسل دن بھی سختی نہیں کرتی پھر سچی دسیا جی ہزار کروڑوں بیمار پے نے کدی کسی نے آن کے دوائی دیتی ہسپتال گڑھی بال بکرے مرتے پے پکے نہیں خوش ہو گرمار بکرے نے ہسپتال بکرے نے کدی آن کے دائیاں دیتی ہیں تو پکا کر رہا جی سوال یہ جدو نماز دین ای وی شہ جنہیں جنم تو بچا ہے نہیں کر سکتے سوال پولیو واسطے کیوں کر سکتے نہیں کرتے اس واسطے کیونکہ دوسری بماریاں بماریاں نہیں کیسر لگ رہی ہے بندہ وہ نہیں مر جا علاج نہیں کدی لے کے آئے نا دوائیاں کینسر دیا بھی چلو یار مفت ونڈو سارے بالکل صحیح ماس جہا جی سہی نہ چیکی پتا چڑھا چیڑ چبو بھی چبو آٹیا نے موہرے نے میٹھی نہ کھانے کے کوتیا ٹک دسل نہ چکیاں جا یہ بڑھ گئی مفت دیتی نے مفت نہیں ملتا اگلا میں نہیں پلاؤں گا اپنے پوتر نام تو پرچا تو چھکر تو پتہ تو سارا ساتھ سمجھاؤ پر آپ سمجھا بیٹھے بولتے آپ ہے آپ جی بول پکیے تو بھائی بھائی بول رہے ہیں سگو چکے بولو مالبیاں کا بولنا ایویں پیران کا بولنا ایوے چج لال بولنے والے بندے ہی جڑ گئے ہر میں گل کی تھی نا یار دسو کسی ہزارہ بیماری دھکا تو جی مفت دوائی سختی حق بن رہا ہے یہ ظالمان کہہ سکتے ہیں کہ ظالم بزرگوں ظالم جذبانوں خدا تا پٹھا کور کرے کر سکتے اللہ نے سات طاقت نہیں دیتی نہیں تو طاقت دیں بھی خدمت طاقت ہے کوئی نہیں صرف اہ آنے اللہ ہو جائے وقت رہا یہ لکھان تاند سرنا کیوں ساڈے دن دور یہ حق بنتا ہے جی میں تین بھی مردی آئے نماز کو پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھا یہ مردی آئی پولیو پلا جا نہیں کھلا چاہتا سال وہ لگوں گی منع کا بہت کروا ہر چیز مرنی بھڑیاں نے سڑیاں سب سکول جانے پہ وہی بنتے پے پھر وہ مر جانے بنتے سارے امید رکھی میں استعمال کے اندر انہیں بند ضرور ہوا میں مطالبہ رکھا گا حکومت کہ خدا دے خوف کا نہیں کہیں کم از کم اپنی زبان سے پالو جی ہے جی تاری زبان ہے خدا دا تمہوں آسان نہیں کہیں خدا تو بھائی مانو تمہوں خدا کا کہیں دے تو این ضرور ری زبان ہے کچھ تو لحاظ رکھ لو آپ جبر کوئی بھی جبر مت کرو جا مرضی کو پلان نہیں پلانا جبر مت کرو جا پلان باہ میں ڈرم پلا لاگ اے روک جائیے ساری زبان و یہ گل میں صحیح کی قانونی یا گیر قانونی بولو سارے بندے ہاتھ کڑا کر کے حکومتہ کرو بولیوں کے قطرے نے ٹی وغیرہ جڑے چکی پھرتے جی سان پتا وہ ہیں مہربانی کرو اپنی زبان پالو جی جبر کوئی نہیں جبر بندو کوئی بندہ اگر اپنی مرضی خوشی کرا تو نواوے کرا جا نہیں کرتا تھی مطالبہ کرو ہاتھ کر کے ہر بار بار جگہ آخانگا کہ سا مطالبہ ہے جبر نہ کرو اپنی زبان سے رو جبر نہ کرو مرضی نہ چڑو پلاوے میں کوئی ٹیما بیج ہے نہ پلوے کے کدا نہ بلاو <تصفح> اسی لڑنے چوکے نہیں جی لڑ چوکے دوں گا اب دعا دیکھو ضرور ہاں اللہ پاکے واسطے ہاں داواں ضرور نکل گیا یہ مشکل مار مار کے دیکھ تو بھی سکے